نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاتل کتابہ اس سے پہلے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی کہ جس کے حوالے سے کسی قدر وضاحت ہونی چاہیے لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کی اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت رکا نہیں ہوں. یہ آیت نمبر ایک سو پچیس ہے سورہ مبارکہ کہ ادو الاسبل رب قبل حکمت الحسنت و جادی اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے تین مختلف لیولز کا تذکرہ ہے عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے وضاحت بھی کی ہے لیکن دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے مختلف لیولز کہہ لیجئے مثلا یہ کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنارٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں جذبات سے نہیں اور یہ کہ کسی شے کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے رد کرتے ہیں تو دلیل سے یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسی کہیں یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے بہت کم ہے تعداد میں لیکن ڈسائسو ہوتے ہیں اس معاشرے کا جو بحثیت ہے مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں آگا و جوارے ہیں لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے انٹیلیجنسیا کی یہ طبقہ جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ واس سے نہیں جذباتی نہیں بالحکم پختہ باتیں عقلی دلائی محکم باتیں وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا وہ میوت اور حکمت فقدوت یا خیر القصرہ سورائے بکرا میں ہم پڑھائے ہیں اور وہ حکمت کے جو تین جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے یتن والی مایاتیں ہی وہ کی محمول کتاب اب یہ حکمت جو ہے گہری باتیں دانائی کی باتیں عقل کی باتیں مسلمہ اصول ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس شے کی اہمیت زیادہ ہے کس شے کی اہمیت کم ہے کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے کیا سیکنڈری ہے ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہے جو اصول پہچان لیتے ہیں پھر اصولوں کو منطبق کرنا جانتے ہیں تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرحال اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائل پر براہین پر جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے ہاتھوں برہانہ من کنتون سادی لاؤ درین لاؤ تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے مخاطبین جو ہے ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ دلیل طلب کریں اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو جس کا اپنا شعور بہت مختا ہو چکا ہو جب تک کہ وہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کے کوئی فطور نہیں ہوتے کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی ہوئی نہیں ہوتی ان کے جذبات جو ہے اچھے اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے یوں یوزملی کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں کھلی کتاب کے مانند ہیں آپ جو چاہیں لکھ دیجئے جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہ لکھ دیا ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ باضیت الحسن ایک بات جو ہے اچھی بات ہو خلوص سے ساتھ کہی جائے وہ شخصیت محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مجھ پر دھوس نہیں جمانا چاہتا اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ یہ درقیقت میری خیر خواہ کی وجہ سے مجھ سے نفرت نہیں کرتا میری تحقیق نہیں کر رہا ہے جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خود اس سے کہہ رہا ہے از دل خیزت بر دل ریزت دل سے بات نکلے گی اور دل پہ دعوت اترے گی یہ ہے معاذ دسنا عوام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور, اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے یہ ان کے لیے تکلیف مالا جو ہے تو سب سے اوپر کا لیول ہے وہ تو ادو الاس ابین ربیمہ عوام کے لیے نمبر تین وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں مثلا عیسائی مشنریز ہیں انہیں تو خرچے ملتے ہیں ان کے تنخواہیں ہیں ان کے بجٹس ہیں بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہوئے. انہیں خاص خاص ایشوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے کالیوں کا نظام ہے بہائیوں کا نظام ہے ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجازرے کے لیے مناظرے کے لیے بحث کے لیے اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ ذرا حقیقت وہ تو یوں سمجھیے کہ ادھار کھائے بیٹھے وہ تو اس پر کہ انہوں نے بات نہیں ماننی بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے جو جھگڑنا بھی پڑتا ہے بحث بھی کرنی پڑے گی لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہاں مناظرے کا لفظ آیا ہے پرانے مزید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے مجادلے کا لفظ آیا ہے جاظل ہوں ہاں ان سے جھگڑو انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کر دیں اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی معیار برقرار چاہیے نیچے نہ اترو گادم بلوچ پر نہ آ جاؤ بہت گھٹیا انداز اختیار نہ کر لو بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو بلکہ یہ کہ ان میں بھی ہمیں آداب اس کے اندر بھی آداب کو محوز رکھتے ہوئے تو یہ تین لیولز ہیں ادو الاثیل رب کا بل حکمت ولمع عزت الحسنت بجاتل حسن اب اس میں ہر ایک کے لیے پھر تیاری کرنی ہوگی قادیانیوں سے مباحثے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان اسپیشل ایشوز کے اوپر اس کو صحیح صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی, دی گئی ہو اس کے اوپری تربیت نہ ہو گئی ہو اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں تو اس طرح کے لیے جو ہے یہ تین لیولز ہیں ان کو سمجھ لیجیے اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں یہ قرآن مجید کے وشق میں دو عظیم خزانے ہیں حکمت قرآن کے سورہ بن اسرائیل اور سورت القحم اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے ان میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں نسبت زوجیت کیا کیا مشاہبتیں ہیں کس کس سے اعتبار سے کمپلیمنٹری ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے پڑھیں گے بات واضح ہو جائے گی لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الزی اللہ کی تصویر کے ساتھ سورحا شروع ہوگی انزل للہ کتاب الحمد الحمدللہ اور حدیث نبی میں آیا ہے الحمد للہ المیزان والحمدللہ اب جو میزان معروفت خدا بندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تسمی سے سبحان اللہ کہنے سے اور پر ہو جاتی ہے الحمد کہنے سے یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خدا کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اثاثہ اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے یہ ہم آگے چل کر مصب میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن یہاں نوٹ کر دیجیے تصویر سے شروع ہو رہی ہے سورہ منی اسرائیل اور تحمید سے الحمدللہ الحمد للہ اللہ انزل عبد کتاب پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری یہ گویا کہ ویسے پروکل معاملہ ہو رہا ہے دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا رسول کا لفظ نہیں آیا سبحان السراب ابدی الحمدالآخر میں آپ دیکھیں گے دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہے کل سے شروع ہوں ہوگی ولید اللہ عبید الرحمان ائب الاسماء الحسدا وہ اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے اور پھر اسی طریقے سے سورہ بھی آخری دو آیتیں قل سے شروع ہوں گی یہ چار قل ہیں چار قل تو سورتوں کے ہیں کلیائی القدل اور لاہو احد اور کلاؤ جو میربن فلق اور کلاؤ مربنا چار کل بہت مشہور ہیں لیکن یہ چار کل جو ہیں دو آیتیں کل والی یہ جو سورہ بری کے آخیر میں آئیں گی اور دو آیتیں کل والی جو سورج کا بےحد عظیم آیات ہیں اور ان دونوں میں بھی پھر وہی ریسی پروکل نسبت ہوگی جس کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا ہے ایک اور خاص بات یہ ہے ان دونوں صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر جیسے ریل گاڑی کے دو ڈبے ہوتے ہیں ان کو جوڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں انٹر ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ کب ہو تک کہو کہ قل حمد کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا یہ آخری آیت ہے اور اس حکم پر گویا کہ تعمیر کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو رہی ہے الحمد للہ کتاب ولم الحجا اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہیں باہر انٹر لاک ہوئے یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا پہلا رقو اس ایک بار سے بہت اہم ہے بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تک گزر چکے تھے دو ہزار برس کی تاریخ ان کی ہے جس کو کہ چار ادوار میں یہاں چار آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبی میں آیا ہے لیاتی ما کا بنی اسرائیل بِن میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابر ہوتی ہے جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے لیکن اگر ان کے तो کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اسی طریقے سے چار ادوار امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بن اسرائیل کا آرہا ہے وہ بہت مفید ہے چنانچہ اس پر میں نے آج سے کوئی سن 74 کی بات ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ 24 برس ہونے کو آ رہے ہیں یا 23 برس کو ہو ہی چکے ہیں میں نے مضمون لکھا تھا وہ پھر پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں وہ کتاب چاہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے لیکن اس دمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ درحقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ ایک کنجی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مضبر ہے علم کا اور معارفت کا اور معلومات کا اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتاب چاہ جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے Rise and Fall of the Muslim Ummah اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ ہے Lessons from History اور وہ سب قسم جیسا کہ میں نے کیا یہاں سے ماخوذ ہے سبحان الدی اسراب عبدلم پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانۂ کعبہ کے پاس سے الل مسجد الاقسا دور کی مسجد کی طرف یعنی یروشلم مسجد الاقسا جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا الرزی بارک ناحول جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زرخیز علاقہ ہے بہت اچھی آب و ہوا ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہیں ہے حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشنم کا حقل سلیمانی یہ نوانو کتنے ایک لوگ جو ہے یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مالدی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے یہ اشارہ ہو رہا ہے میراج کے سفر کی طرف جس کے دو حصے ہیں ایک حصہ زمینی اور ایک حصہ پھر آسمان کی طرف زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد عسائی و شلم تک حضور کو لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے اسینٹ جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے قرآن مجید میں یہ صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے اور اس کا خاص سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم و راسل اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئی جو بھی ان کو اللہ تعالی نے اس جسد دیے ہوں گے مصالح جسد دیے جن جن حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا وہاں حضور نے ان کی امامت کی پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کے سفر کا جو ہے وہ عروج کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر صورت النجم میں آئے گا مختصر طور پر یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے سبحانحرامد الخصر نظی بارک نہ تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات ان نہ سمیع العلیم یقیناً سمیع المسیم یقیناً وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعبیر کیا تھا تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے وہ آنا موسل کتاب ہے اور ہم نے موسا کو کتاب دی تھی یعنی تورات وہ جالنا حدل نے بنی اسرائیل اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے وہ ہدل للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ وہ جالنا بنی اسرائیل اللہ تخذ اندونی وکیلا اور اس کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ توحید کا اصل جو جوہر ہے مغز ہے وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کارساز کسی پر تمہارا بھروسہ کسی پر توکل نہ ہو میرے سوا یہ توحید کا لب لباب ہے اور خلاصہ ہے ضروری من تمن حمل نہ معروف اے وہ لوگ ہو جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا روح کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی میں روح کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام یافس اور ظاہر بات سام ہی کی نسل ہے یہ کہ جس میں حضرت ابراہیم پیٹ پیدائش ہوئی اور انہی کی نسل ہے یہ بنی اسرائیل تو گویا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت ان علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے تھے ان کی کشتی میں انہی میں سے ایک کی نسل تم ہو ضروری امن حمل نا معنو ان نحو کا نہ شکورا یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت ان علیہ السلام کے بارے میں وہ قزینہ اللہ بنی اسرائی رفیل کتاب الۃۃسدُنفیل رفظ مرتعین اور ہم نے یہ پہلے ہی متنوع کر دیا تھا بنی اسرائی کو کتاب میں کہ دو مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے بلا تعلن علوم کبیرہ اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی کرو گے یعنی دو ادوار تم پر ایسے آئیں شرارتیں کرو گے سرکشی کرو گے دین سے دور ہو جاؤ گے لعب میں مبتلا ہو جاؤ گے عیاشیوں کے اندر اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے اب یہاں پہ لائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے ذمن میں وہ ذہن میں رکھیے حضرت موسا علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو مصر سے تو یہ چودہ سو قبل وسیع کی بات ہے اس کے بعد وہ آئے ہیں تورات انہیں ملی ہے جب وہ تور کے پاس پڑاؤ ڈالا ہے وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف چلے ہیں جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا تو چالیس برس تک کی سزا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے چالیس برس تک وہ اسی سہرا میں بھٹکتے پھرے اسی دوران حضرت موسا کا انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا لیکن پھر صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی وہ ہمت والی تھی مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا حضرت یوشا ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسا علیہ السلام کے ان کی سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا یا جری کو ہے تو آج بھی موجود ہے وہ شہر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا پورا فلسطین فتح کر لیا لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی بہت سے بارہ حکومتیں بارہ قبیلے تھے جیسے بارہ چشمے ان کو دیے گئے تھے بارہ حکومتیں بنا لیں پھر آپس میں لڑنے بھی لگے طوائف الم روکی ہوئی تو آس پاس کے جو مشرق اور کافر قومیں تھیں سیریا وغیرہ میں اور آس پاس اردن کے رہنے والی انہوں نے پھر جو ہے ان کے ان کے اندر ریشہ شروع کی اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی زوال سے دو چار ہو گئے تب انہیں ہوش آیا انہوں نے سیموئل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے سے پیشہ دار مقرر کیجئے ایک سے پیشہ دار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب بارہ کے بارہ قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں کو فتح حاصل ہو یہ وقفہ تقریباً تین سو برس کا ہے جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالود کی اور حضرت تالوت نے جالود کو قتل کیا پھر حضرت داود منظر پر آ پھر تالوت حضرت داود اور حضرت سلیمان یہ تین ان کی حکومتیں ہیں تقریباً سو برس پر پھیلی ہوئی سولہ برس تالوت کے چالیس برس حضرت داؤد کے چالیس برس حضرت سلیمان کے یہ گویا کہ ان کی خلافت راستہ ہے جیسے ہمارے یہاں حضرت بکر کا دور مختصر ہے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے ہیں چوبیس برس تین خلافتوں کے ان کے ہاں یہ سو برس کا راستہ ہے لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حضرت ابی معاویہ نے تسلیم نہیں کیا تو شام اور مصر کے علاقے علیحدہ رہے بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی ایک شمالی مملکت تھی جو جس کا نام اسرائیل تھا اور سامریہ اس کا دار الخلافتہ تھا ایک جنوبی تھی یہودا اور وہ اس کا جو ہے یا اس کا دار الخلافا تو اس طریقے سے دو ملک یہ بن گئے یہ زمانہ ان کا بھی عروج کا بہرحال حال ہے کچھ کئی سو برس کے عروج کے گزرے پھر ان میں خرابیاں آئیں پھر ان کے اندر شرک مشرکانہ اور آ گئے دنیا پرستی آ گئی شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ تو فرن پر